اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم أرنا الحق حقا ورسقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة ہمو محمد اکر نامنا نسی وعلمنا ولم نامن ہوما جہلنا بر سکنا تلاوت ہوانا لے لوانا نہار و جلحل حجتار ابلا ہمارے <تصفح> منتخب نصاب کا دسواں درس سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارف کی جو ہم مضمون آیات ہیں انیسویں آیت سے لے کر پینتیسویں آیت تک سترہ آیات ان دو مقامات پر مشتمل ہے گزشتہ درس کے مانند آج بھی ترتیب یہ رہے گی کہ جو تمہیدی امور ہیں اس درس کے وہ پہلے بیان ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم تلاوت کریں گے دونوں مقامات کا اور پھر اس کا سرسری ترجمہ کریں گے پھر اس کے اہم مدامین پر غور کریں گے تمہیدی امور بھی حسب معمود چار ہیں آج بھی پہلی بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ ہم مطالعہ قرآن حکیم کا جو منتخب نصاب یہاں سلسلے وار پڑھ رہے ہیں اس میں ہم کس مقام پر ہیں اس وقت یاد ہوگا کہ یہ منتخب نصاب جس کا نقطہ آغاز سورت العصر ہے چھ حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں کچھ جامع اسباق ہیں سورت العصر ہی کے مانند جامع ترین مقامات قرآن مجید کے تین اور ہیں اور اس طرح چار اسباق پر ہمارا یہ پہلا حصہ مشتمل ہے جس میں انسان کی کامیابی کے لوازم اور شرائط کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا اس کے بعد سے چار حصے وہ ہیں جو سورت العصر میں جو چار لوازم نجات بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک ایک کی قدر تفصیل پر مشتمل ہے چنانچہ سورت العصر میں فرمایا گیا الزیدہ ان انو انسان الفی خسرین الزیدہ آمنو پہلی شرط لازم انسان کی نجات کی انسان کی فلاح کی کامیابی کی ایمان تو ہمارا جو دوسرا حصہ تھا وہ کچھ مباحث ایمانی پر مشتمل تھا جو پانچ اسباق تھے جس میں کل اب اس کے بعد جو دوسری شرط لازم ہے نجات کی صورت العصر کی روح سے وہ ہے ام الصالح الزین السالحاد ہمارا جو تیسرا حصہ ہے اس منتخب نصاب کا وہ اس عمل صالح کی تفصیل پر مشتمل ہے چوتھے حصے میں تواصی بالحق جو تیسری شرط لازم ہے عزل صورت الاصف پانچویں حصے میں تواصی الصب یہ مقامات جو ہیں چار میں نجات پر مشتمل یہ چار حصے ہیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں اور چھٹا اور آخری حصہ اس کا سورت الحدید پر مشتمل ہوگا اور اس میں بھی واقعہ یہ ہے کہ نہایت جامعیت کے ساتھ خاص طور پر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کامیابی کے لوازم اور شرائط کو بیان کر دیا گیا تو گویا کہ ہم اس وقت اپنے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کے درس اول پر ہیں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس تیسرے حصے میں جو مقامات شامل ہیں پرانے حکیم کے ان کے مابین منطقی ترتیب کیا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ بڑی منطقی ترتیب ہے لاجیکل ہے بڑی نیچرل ہے فطری ہے اور واقعہ یہ کہ اس ترتیب سے اگر سمجھ لیا جائے کہ عمل سالح کے کون کون سے گوشے ہیں تو قرآن مجید کی عملی تعلیمات کا ایک نقشہ سامنے آ جاتا ہے اس میں سب سے پہلے فرد کو لیا گیا انفرادی حیثیت میں عمل صالح فرد کی کیسی سیرت مطلوب ہے اس کی شخصیت میں کیا اوساف مطلوب ہے لیکن اس کو بھی دو حصوں پر اس میں منقسم کیا گیا ہے ایک ہے تعمیر سیرت کی اساسات فاؤنڈیشنز ایک ہے ایک تعمیر شدہ انسانی شخصیت اللہ کا محبوب بندہ علامہ اقبال کی اصطلاح میں مرد مومن جو ہم سورت النور میں پڑھ چکے ہیں وہ جمع مرد ولا بیعن انسکر اللہ سورہ احزاب میں بھی آیا ہے من المنین رجال الفدقوباحد اللہ علیہ تو اللہ کے مرد مرد مومن ان کی پوری تعمیر شدہ شخصیت کے خد و خال کیا ہے یہ دونوں جو ہیں بہت اہم ہیں کہ ایک ہے فاؤنڈیشنز جن پر تعمیر اٹھتی ہے کوئی ان کی بڑی اہمیت ہے ساری تعمیر جو ہے اس کا دار و مدار اسی فاؤنڈیشن پر ہے اگر وہ محدود رہ جائیں گی تو اوپر بھی عمارت محدود ہی رہے گی اب اوپر عمارت جو ہے اس کے اندر وسط کا کوئی امکان نہیں وہ تو فاؤنڈیشن ہی پر سارا دار و مدار ہے وہ کمزور ہوں گی تو اوپر آپ کتنا ہی بہتر سے بہتر مسالہ لگا لیں ظاہر بات ہے کہ عمارت کمزور رہے گی اس لیے کہ اس کے استحکام اور پختگی کا پورا دار و مدار بھی اس بنیادوں کی استواری پر اور مضبوطی پر ہے البتہ جب عمارت تیار ہو جاتی ہے اب اس میں آرکیٹیکچرل ٹچز ہوتے ہیں فنیشنگ ٹچز ہوتے ہیں ماربل لگا دیا گیا ہے یا کوئی اور شے ہے کس قسم کی اس کی فنشنگ کی گئی ہے کیا عالی خد و خال بنا دیے گئے ظاہر بات ہے کہ عمارت کے استحکام کا دار و مدار ان چیزوں پر نہیں ہے یہ اس کا حسن ہے اس کی رہنائی ہے اس کی خوبصورتی ہے اصل جو ہے وہ تو فاؤنڈیشن اور اس کے ساتھ جو اس کا انفراسٹرکچر ہے آپ کو معلوم ہے آر سی سی کالمس کھڑے ہوتے ہیں چھت پڑ گئی ہوتی ہے بڑی بدی سی عمارت نظر آ رہی ہوتی ہے انہیں کو جب رنگ روغن کر دیا جاتا ہے پلستر ہو جاتا ہے ان کی اسٹوننگ لائننگ ہو جاتی ہے معلوم ہوتا ہے رہای خوبصورت تو اسی طرح مرد مومن کی شخصیت کے اندر جو اوصاف مطلوب ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک تو تعمیر سیرت کی اساسات ہیں بنیادیں ہیں فاؤنڈیشنز ہیں ایک ہے پوری تعمیر شدہ شخصیت دل آویز شخصیت وہ جو محبوب شخصیت اللہ کی اس کے نمایاں خد و خال کیا ہے تو دو حصوں میں ہم انفرادی سیرت و کردار کا جو نقشہ مطلوب ہے یعنی عمل ساز انسان کے انفرادی کردار و اخلاق میں کیا شکل اختیار کرتا ہے یہ دو حصوں میں ہمارے سامنے یہ بات آئے گی پہلا وہ ہے جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور اس کی ہم مضمون آیات ہیں سورہ معارج کی لیکن دوسرا پوری تعبیر شدہ شخصیت اس کا ہیولہ کیا ہے اس کا نقشہ کیا ہے اس کا سورت الفرقان کا آخری رکو ہے وہ ہمارے اس حصے کا دوسرا درس ہوگا اب فرد سے آگے چلتے ہیں تو جیسے کہ ہم سورت تغابل میں دیکھ چکے ہیں اب معاملہ آتا ہے علائش دنیاوی اور علائی کے دنیاوی میں انسان کا سب سے پہلا جو اجتماعی ادارہ ہے وہ خاندان کا ادارہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہ اجتواج سے خاندان کی بنیاد پڑی اللہ اولاد دیتا ہے تو سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی اولاد میں جب تعدد اور تکسر ہو جاتا ہے تو ان میں رشتہ اخوت پیدا ہوتا ہے یہ تھرڈ ڈائمنشن ہے یہ گویا کہ ان ابتدائی یونٹ ہے یہ اکائی ہے اس خاندانی ادارے کے ضمن میں کیا بنیادی ہدایات ہیں یہ ہم سورج تحرین کے مطالعے سے ان چیزوں کو سمجھیں گے تو ہمارا تیسرا درس جو ہے وہ سورت تحریم پر مشتمل ہوگا اس تیسرے حصے کا اب جب آپ خاندانوں سے آگے بڑھیں گے تو خاندان مل کر معاشرہ تشکیل دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ کیا ہے ہیومن سوسائٹی کیا ہے یہ خاندانوں کا مجموعہ ہے لیکن معاشرتی کچھ ویلیوز ہوتی ہے جن کو ہر معاشرہ جو ہے جن کی حفاظت بڑے اہتمام سے کرتا ہے یہ ہمارے معاشرتی اقدار ہیں یہ ہماری معاشرتی روایات ہیں ہم ان سے نیویٹ نہیں کریں گے اسی طریقے سے ہر معاشرے میں کچھ تصور ہوتا ہے سوشل ایولز کا وہ معاشرتی برائیاں کون کون سی ہیں کہ جن کو برداشت کیا جائے ہر معاشرے میں یہ سوشل ویلیوز اور سوشل ایولز کے تصورات اپنے اپنے ہوتے ہیں راگانہ ہوتے ہیں تو اسلامی معاشرے میں ویلیوز کیا ہے اقدار مطلوبہ کون سی ہیں اور وہ ایولز کون کون سی ہیں وہ برائیاں کون کون سی ہیں جن کا استحصاد اور ایریڈیکیشن جو ہے وہ مسلمان معاشرے کے فرائض میں شامل ہے یہ چوتھا درس ہوگا اس تیسرے حصے کا اور یہ سورہ بنی اسرائیل کے دو رکوؤں پر مشتمل ہے تیسرا اور چوتھا رکو اب آپ غور کیجئے تو اب بلند ترین سطح جو ہے انسانی اجتماعیت کی وہ ہے ریاست کا تصور اس میں ایک لفظ ایڈ کر لیجئے مسلمانوں کے لیے ملی زندگی سیاسی زندگی اور ریاست کا جو تصور جو بہت ریسنٹ ہے اسٹیٹ کا کانسیپٹ پرانا نہیں ہے پہلے انسان حکومتوں سے واقف تھا معاشروں سے واقف تھا لیکن آج آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت ہی ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ اگرچہ ہے لیکن بہت اہم کانسیپٹ ہے ریاست کا تو اسلامی ریاست کے خدوخان کیا ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں ان کے استحکام کے لیے کیا چیزیں مطلوب ہیں اور اسی میں جیسا کہ میں نے ارض کیا ملی زندگی مسلمانوں کی ملی حیات ملی کے اصول کیا ہے اس کا استحکام کن چیزوں سے ہوگا اس میں رکھنے کن کن اعتبارات سے پڑتے ہیں جن کا صد باب ضروری ہے یہ ہمارا پانچواں درس ہوگا اس تیسرے حصے کا اور اس پر یہ تیسرا حصہ مکمل ہو جائے گا اب آئیے تیسری تمہیدی بات قرآن حکیم کی ایک اہم خصوصیت ہے جو ہمارے اس درس کے حوالے سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آئے گی لہذا یہی مناسب موقع ہے اس سے متعارف کرانے کا جیسے اس سے پہلے قرآن کے مخصوص اسلوب پر ہم گفتگویں کر چکے ہیں مثلاً سب سے پہلے گفتگو ہوئی تھی سورہ عصر کے دوران کہ قرآن مجید کا ایک اسلوب یہ ہے کہ کتاب الوق کے مت آیا تو سما فسلت من, من خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی بڑی پروفاؤنڈ آیات ہے کہ جو ابتدا میں نازل ہوئی چھوٹی چھوٹی آیتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن مضامین اور معنی کے اعتبار سے دریا نہیں سمندر کو کودے میں بند کیا گیا پھر انہیں کی تفصیل کی گئی ہے یہ قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس اسلوب پر آپ کو نہیں ملے گی کتاب الق مت آیا تو سمس سے رتم الد الحکیم خبیر یہ قرآن کا ایک مخصوص اسلوب ہے جو سورت العصر سے ہم نے شروع کیا سورت العصر ہی کی ایک تشریح اور تفصیل ہے جو اس منتخب نصاب میں ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے چل کر حقیقت اسی کی تفصیل ہے جو پورا قرآن مجید ہے اور جیسا کہ میں نے بار حارض کیا ہے کہ سورت العصر تو آم کی گٹھلی کے مانند ہے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہوگا بالکل پوٹینشلی اسی میں سے برامد ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے تو بالقوہ جو ہے آم کا پورا درخت آم کی گٹلی میں ہے اسی طرح پورا قرآن مزید سورت الاصم یہ ایک اسلوب تھا دوسرا قرآن کا اسلوب ہم سورت القیاما کے ضمن میں زیر بحث لا چکے ہیں کہ اس کا اسلوب خطبے کا ہے یہ شاعری نہیں ہے خطبہ ہے قرآن کیا ہے ایک کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں یہ کہ جو مختلف مواقع پر نازل ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں جمع کیا گیا تو جو خطبے کے خباس ہوتے ہیں اور خصوصیات ہوتی ہیں وہ قرآن مجید کے اندر میں تمام اور کمال موجود ہیں یہ صرف مثالیں دے رہا ہوں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے آج کے درس کے حوالے سے جو خصوصیت ہے قرآن مجید کی اس کے اسلوب کی اس کو نوٹ کیجئے اس کا ذکر ہے اصولی اعتبار سے سورہ زمر کی آیت نمبر تیئیس میں اللہ النزی نزل احسن الحدیث کتابم متشاب مسانیہ اللہ وہ ہستی ہے کہ جس نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے احسن الحدیث اللہ الزی نزل احسن الحدیث بہترین حدیث بہترین بات بہترین کلام بہترین ترجمہ ہوگا اس کا اللہ وہ ہے جس نے بہترین کلام نازل فرمایا کس شکل میں کتابن متشابہن مسانیہ ایک تو یہ کتاب کی شکل میں ہے نمبر دو متشابہ اس کتاب کے مختلف حصے ایک دوسرے سے مشابے اسی کے ذمن میں آج وہ بات آ جائے گی جی کہ مفسرین کے ہاں اصول ہے یہ کہ القرآن و یوفسر و بعضہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اس لیے کہ مشابہت ہے ہمیشہ قرآن مجید کی تفسیر میں سب سے پہلے رجوع کرنا چاہیے خود قرآن کی طرف تفسیر القرآن بل قرآن بل کہ یہی مضمون کہیں اور بھی آیا ہے؟ وہاں کیا فرق ہے وہاں کس بات کی تفصیل کی گئی ہو سکتا ہے ایک مقام پر ایک چیز اجمالاً آئی ہو دوسرے مقام پر وہ تفصیلن آ گئی ہو پہلے مقام پر پہلی چیز یا سرے سے موجود نہیں ہوگی کوئی دوسری چیز یا اجمالاً ہوگی اور دوسرے مقام پر وہ تفصیلن مل جائے گی یا کہیں پہلے مقام پر کوئی خلا ہوگا چھوڑ دیا جائے گا کسی شے کو مقدر سمجھ کر دوسرے مقام پر اس خلا کو پر کر دیا جائے گا وہ جو مزبر اور مقدر شہ تھی اسے واضح کر دیا جائے تو کتابن متشابن مسانیہ اور یہ تیسرا چوتھا لفظ ہے تیسرا لفظ ہے کتابن متشابن مسانیہ جوڑوں کی شکل میں مسنا دو دو مسانیہ اس کے حوالے سے ایک بات تو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں تعارف القرآن کے ذمن میں کہ قرآن حکیم کی صورتیں جوڑوں کی شکل میں پھر ہر گروپ جوڑے کی شکل میں ہے کہ کچھ اس میں مکی صورتیں کچھ مدنی سورتیں لیکن یہاں آج ہمیں نوٹ کرنا ہے قرآن مجید کی بعض آیات جوڑوں کی شکل میں اور یہ جو جوڑے ہیں مسانیہ اس کی میں تین شکلیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں مثلا ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض اہم مضامین بار بار آتے ہیں تکرار اور یادے کے ساتھ آتے کتابن متشاب جس کی دو مثالیں نوٹ کر لی اس لیے کہ یہ ہمارے منتخب نصاب میں آگے چل کر بہت اہمیت کے ساتھ یہ دونوں مقامات آنے والے ہیں ہوزی ارسلہ رسول اہو بالحدا و دین الحق رحو الدین کل وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے پورے کے پورے نظام زندگی پر یہ الفاظ بین ہی بغیر کسی شوشے کے فرق کے تین دفعہ یہ بار بار کی تکرار سے در حقیقت ادھر اشارہ کر دیا جاتا کہ یہ کوئی بہت اہم مضمون ہے جا ای یہاں تو جس کو ہم کہتے ہیں کہ مائکروسکوپ جو ہے اس کی ہائی پاور جو لینس ہے اس کو فوکس کر دو توجہ کرو اس کے ایک ایک حرف پر اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرو اس کی ترکیب پر غور کرو اس لیے کہ اللہ تعالی کے پاس الفاظ کی کمی نہیں وہ کی کمی نہیں پھر بھی اگر بیڑے نہیں وہی الفاظ دوہرا دوہرا کر لا رہا ہے تو در حقیقت مطلوب یہ کہ اپنی توجہ کو مرکوز کر دو ان الفاظ زیر ہر ہر لفظ غالب چیدا ام میں خانہ ہے گنجینا مانی کا تنس اس کو سمجھ ہو جو لفظ کے غالب میرے اشار میں آوے تو معلوم ہوا کہ یہ پہلو خاص طور پر جو بار بار آئے تا رہی کسی طرح چار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنیادی افعال ہے جس کے لیے میں نے عنوان اختیار کیا ہے جو میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے اس کا آخری مضمون ہے منحج انقلاب نبوی کا اساسی منہاج ایک تو تکمیلی مراحل ہے کسی انقلاب کے ایک اساسی بنیادی جو طریقہ کار ہے کہ انقلاب کے لیے جو افرادی قوت درکار ہے وہ کیسے فراہم ہو اکیلا چنا بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا انقلاب لانے کے لیے نظام کو بدلنے کے لیے تو ایک جمیت درکار ہے فدائم کی جمیت درکار ہے وہ فدائم کیسے پیدا کیے جائیں اس کی میتھوڈالوجی کیا ہے اس کا بنیادی اسلوب کیا ہے اس کا اساسی مناج کیا ہے تو چار اصطلاحات قرآن مجید میں چار دفعہ ہے یتلو الم آیات وکیم محم الکتاب الحکمت تلاوت آیات تزکیہ اور تعلیم کتاب تعلیم حکمت چار مقامات پر دو مرتبہ تو سورہ بقرہ میں الفاظ آئے ایک مرتبہ سورہ عل عمران میں آیا ایک مرتبہ پھر سورہ جمعہ میں آئے ہو الزی باسف المین رسول من یتلو علیہ تابب الحکمہ ان چار مقامات میں کہیں ایک جگہ پر ذرا ترتیب کا فرق ہے کچھ زمینیں بدلی ہوئی ہیں جب دعا کیا تھا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے تو پھر یہ تھا کہ اے اللہ ہماری اس نسل کے اندر اپنا ایک رسول مبعوث کی جو یتلو علیہ آیات کا وحم الکتاب اول حکمت ابیم یہاں زمیریں بدل گئی لیکن یہ کہ بہرحال مضمون وہی ہے چار اصطلاحات ہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی ہائی پاور لینس کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے آخر یہ بدل بدل کر یہ الفاظ کیوں لائے جا رہے ہیں بار بار کیوں لائے جا رہے ہیں یہ ایک مثال ہوئی کہ قرآن مجید میں جو مضامین بتکرار و یادہ اور انہی اصطلاحات میں اور انہی الفاظ کے حوالے سے آئیں اس میں گویا کہ اشارہ ہوتا ہے کہ توجہ کو مرکوز کرو ان الفاظ کیوں دوسری مضمون کی بات یہ اسی سلسلے میں نوٹ کیجیے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو مرتبہ ضرور آئیں گے اور دو مرتبہ آنے میں بھی دو اسلوب ہیں یہ دوسرے ہی بات کو دو حصوں میں تقسیم کیجیے یا تو بعین ہی وہی الفاظ مثال کے طور پر سورہ توبہ کی آیت نمبر تہتر سورہ تحرین کی آیت نمبر نو بالکل وہی الفاظ ہے یا یوح نبی و جاہد القفار اب المنافقین مما واہ جہنم و بیسل اے نبی ان کافروں پر اور منافقوں پر سختی کیجئے ان کے ساتھ جہاد کیجیے ان پر سختی کیجئے یہ آپ کی نرمی کے مستحق نہیں ہے آپ کے اندر جو ذاتی مروت ہے شرافت ہے رقت ہے رحمت ہے آپ تو رعف الرحیم ہیں لیکن یہ کہ ان منافقین اور ان کافروں پر یہ شان ظاہر نہیں ہونی چاہیے آپ کی یہ شان ظاہر ہوں اہل منافقین ایمان کے حق میں کفار اور منافقین کے لیے نہیں یا نبی جاہد القفارا بالمنافقین جہنم ببی سلوم بین ہی پہلے حرف سے لے کر آخری حرف تک ایک ہی آیت جو سورہ توبہ میں آیت نمبر 73 سورہ تحریم میں آیت نمبر 9 خود اس درس میں جو اب ہم جس کا ہم مطالعہ کریں گے آپ کو مثال ملے گی چار آیتیں سورہ معرج میں اور سورہ مومنون کی یہ جو آیات ہیں جن پر ہمارا یہ دس مشتمل ہے بین ہی انہیں الفاظ میں آئے و لذیذ احم فروج اہم حافظ اللہ الحم اوما ملک تعمان فین غیر الومین فمل و رازال کا فعلا کام الحادون و لذیذ احمل امانات راؤن ایک شوشے کا فرق نہیں ہے چاروں آیات دونوں جگہ پر موجود تو ایک مثال یہ ہو گئی کہ بی ہی وہی الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ آ رہے ہوں دو مرتبہ دو مرتبہ آنے کی ایک اور کیفیت بھی قرآن مجید میں ہے ترتیب بدل جائے اور اس کے اندر بڑی حکمت ہوتی ہے اس کی میں مثال اس وقت دے رہا ہوں سرسری طور پر جو رات نوٹ کر کر لیں شہادت الناس مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے اس کا تعلق ہے ختم نبوت کے ساتھ اصل میں شہادت الناس فرض منصبی تھا انبیاء و رسول کا حجت قائم کرنا لوگوں پر اب جبکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر اب یہ ذمہ داری کلیکٹولی بحثیت مجموعی امت مسلمہ کی ہے یہ مضمون بہت اہم ہے بہت بنیادی لہذا دو مرتبہ آیا سورہ حج کی آخری آیت میں چونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی تھی اللہ یستفی من الملائے کا رسولم و من الناس رسولوں کا ذکر آ چکا اس لیے اب آیا آخری آیت میں الفاظ آئے یقون رسول و شہیدن علیہ کم و تکونو شہدا <النَّاس> تاکہ رسول حجت قائم کریں تم پر اور تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی پر یہی مضمون سورہ بقرہ میں آیا آیت نمبر 135 میں وہاں چونکہ تحویل قبلہ کا مضمون ہے تحویل قبلہ در حقیقت علامت ہے کہ سابقہ امت معذور ہو گئی جس کا کت قبلہ تھا بیت المقدس اب ایک نئی امت وجود میں آئی ہے اسے اس مقام پر فائز کیا گیا ہے نصب ہوا ہے اس کا جس کے لئے میں لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کارونیشن ہوئی ہے تاج پوشی ہوئی ہے امت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک, ایک کو معذور کیا جائے دوسرے کو اس منصب کے اوپر نصب کیا جائے کیونکہ یہ مضمون لہذا سورہ بقرہ میں جب الفاظ آئے یہ تکون شہدا الناس و یقون رسول والدہ یہاں امت کا ذکر پہلے رسول کا بعد وہاں رسول کا پہلے امت کا بعد میں مضمون وہی لے یقونر رسول و شہیدن عالیہ کم و تکون شہدا اور یہاں فرمایا سورہ بقرہ میں لے تکون شہدا لنداس و یقون رسول علیہ شہیدہ تو مضمون وہی الفاظ وہی ترتیب بدل گئی اسی کی ایک مثال ہے سورہ نثار سورہ بائدہ میں یادین آمنو کونو قوامین بالکش شہدا لہ قبوامین بالقست شہدا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر ایک ہے سورہ بقرہ کی آیت تھی 143 جس کا میں نے ذکر کیا سورہ نساء کی آیت نمبر ایک ہے یا یو الدین عامن کونو قبوامین بالقست شہدا اگلی سورت ہے سورہ معاہدہ اس کی آیت نمبر 8 ہے یا یو الدین عامن کونو قبوامین لہ شہدا بالقست الفاظ بالکل وہی ہے ترتیب بدل دی